الحمدللہ خالق الاکوان ومعلم الانسان وخالق الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان موجود بلا مكان الذي لا نظير له ولا مثيل له والصلاة والسلام على سيد الانس والجان حبيب الرحمن محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغوا إليه الوسيلة وقال تعالى محترم سامعین كرام السلام علیکم و الله اللہ آج اِنشاء الله توسل کے عنوان پر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ انبیاء کرام علیہ صلاحت وسلام اور اولیاء عظام رحم اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں یا نہیں وسیلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف جائیں سورہ بقرہ آیات نمبر پینتالیس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وسطین و بصبری اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو اللہ سے استحانت کرو اور پھر سورہ معاہدہ کی 35 نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وب تلہل وسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے سے متعلق کیا فرمایا تو آئیے سب سے پہلے پورانی شریف کے حدیث حدیث ہے ایک نابی نہ نا صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں میں نہ ہوں اب مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت عطا فرمائے صحابی کی زبان سے یہ بات جیسے نکلتی ہے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انشا صبر تھا وہ انشا داؤ تو لاہے تو صبر تو کر اور اگر تم تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں وہ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہو شق شکل اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کی روشنی چل چلی گئی میں اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإنَّهُ لَيسَ جو مجھے ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے جائے کہیں اور لے جائے آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس معاملے میں میری مدد کرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں سن لی میں نے تیری باتیں سنی اب تو ایک کام کر جا اچھے سے وضو کر اور پھر وضو کے بعد دورکت نماز ادا کر نماز کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر آق صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اس طرح دی اللہ انی اص ال کا وہ اتوجہ محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بکا الا ربی فی حاجتی لتقضالی اس سے کیا معلوم ہوا یہ حدیث صحیح حدیث ہے طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی وضو کرنے کے بعد رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اس طرح دعا کر کے اے اللہ میں تج سے طلب کرتا ہوں تیری طرف رجوع ہوں اور تیرے محبوب تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وسیلہ بناتا ہوں جو نبی رحمت رحمت والے نبی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اپنے رب از اجل کی بارگاہ میں متوجہ ہوں اپنی حاجت کو لے کر حاضر ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرمائے